پڑھیا پر ادب نہ سکھا کی لم پڑھ کے لگنا ملیا کی ل نہیں چلے وڑ گے اگ بنا وہ دھد جم د باؤ باؤ جگ بنا دمد نا باؤ باوے لال ہو کڑ کے الحمد لله وكفاء والصلاة والصلاة على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد الكريم <تصفيق> اللهم وعلى اله واصحابه الذين كانوا يدعون الناس الى السبيل ب الصدي من أنا ب إلي يث ما إ يمرجعكم فأك بكم بماكونثعملون عمرت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملاعا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 فلا تو یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ تو یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة العاشقين بزرگو دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لمبیا آج جانا فریاد ہے کہ مولا تھا نفس و شیطان اور ہر مخلوق دے ہر شرف اتنے اپنی رحمت دی رقم کی دنتا فرماوے رب سونے دے مقرب لوگوں نقش قدم دے چلن دی مولا سونا توفیق عطا فرماوے اج بائے جل مبارک کاسا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ کیونکہ کم سے کم اگر بندہ دور دراز کے علاقے چ نہیں جا سکتا رضوان اللہ داناہ علیہ مجم یعنی ساری رو زمین دے اولیاء کرام دی مزارات شریف دی آدری نہیں کر سکتا. ذکر شریف نہیں کر سکتا تو کمد کم جس اللہ دے ولی دے علاقے چ بندہ رہ ان سے نہیں بولنا چاہیے گی پاکستان بابے کہہ دے آدم بنایا پر تاریخ کہیں کہ پاکستان اولیاء اور علماء کا فیضان ہے اور خصوصن خصوصن یہ پاکستان کا قدیم اور پرانا شہر لاہور یہ بلا گزور دتابا یہ آپ کا دمین شریفین دی برکت نال بچ گیا وگرنا جو بڑے صغیر کی حالت بن گئی سی ہر طرفوں دشمنوں دا پہلا نشانہ شہر لاہور لاؤ لیکن مولا سونا اپنے فقیران دیاں شانہ ظاہر ہے جیٹھے ہو باسی نہیں چلنا اوے دشمنوں کا زور چل ہی نہیں سکتا جی رب والے بھٹے اور حقیقت کے اندر مولا سونا نظام کی پاکستان نے ایک شہر نہیں نظامِ قینات نے نظام کی چلا اپنے سب دبدار خود حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ ہی رحمان فرما کہ ہر زمانے کے اندر الیا کا ایک پورا لشکر موجود رہ لیکن موجود ضرور دی وجہ رب سونا بارش تو فرما وجہ مولا سونات چلاج بیماروں سفا دی وجہ, وجہ, وجہ جناب والی مصیبت زیادہ لوگوں کی مصیبتاں دور ہون دیا نے مشکل زیادہ لوگوں کی مشکل آسان ہون دیا نے اور اونا دی وجہ اس مولا رزق تقسیم فرما ہے جو مک جان یہ دھرتی کا نظام رک جلنا پیا نظام دنیا سرف لوگوں کے سر سے پیا چلنا ہی جنہوں مولا سونے نے جہاں کی خاطر مولا سونے نے کینات بنائی اصل کیج بخش واسطے مولا نے اے میرے ورگے کتے بلے تو پھر یہاں کا سدکا کھا نے لے وغیرہ جو سدے آمال نے نوے کھیا جاوے جائے خدا دی قسم کر کے نا ائیل چڑ گئے ود گئے پچھلیا پچھلیا سابقہ امتاں جنہ آمال دی وجہ تحس نحس اور برباد تباہ برباد اور ہلاک ہوئی نے ان ساریا امتاں والے برے کام جڑے نے وہ سارے سارے اندر پائے مولا سونے نے ایک جان بچا کے رکھے اپنے سونے محبوب دا سکتا اور پھر اپنے سونے محبوب دی امت دے مبارک لوگ جنہوں مولا سونا خود اپنے پیدا فرما تو جو ہے جنے اپنی مخلوق دی ہدایت واسطے بنایا ہے اپنے کما واسطے بنایا ہے اور وہ او لوگ یہ لوگ نے کہ دی, دی خاطر نظام نے دنیا چلایا حدیث سنا بے حقیش اور ابن باجا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ والی وسلم علی علی نے فرمائیے ان اللہ تعال يغرسو يغرسو فیحا فیحا فی ویل فیا اگر سوتا مل ہوں کما کالا لے ہی سلا تو سلام آکا نامدار نے فرمایا مولا سونا اس امت دے اندر پودے ل جگر سوفی ہا دل مولا سونا اسلفی تا اور پھر ان پودے اپنی اطاعت دے اندر استعمال فرما یعنی مولا سونا بوٹے لاؤ بوٹیا استعمال فرما کسے رنگی چ استعمال فرما لو میرے آکا نامدار نے یہاں لوگوں کی شان یہ لوگوں کی شان یہ لفظ فرمائیے بہت سی فرما نے لوگ مراد نے یہاں بوٹیا کون لوگ مراد نے بہت سی فرما نے یہاں مراد اولیاء اللہ نے رب سونے دے ولی نے رب سونے دے محبوب لوگ نے مولا سونے دے مقربین لوگ نے مولا سونے دے حبیب نے فرمایا کہ یہ جڑے اولییا دے ولی نے سونے کے مکر ربندے فرمائے دی حفاظت بھی اب فرما وے پھر یہ اپنی تا فرما وے استعمال انج فرما وے किसी बरादरी का किस बरादरी का रहनुमा बना छे किसी इलाके का रहनुमा बना छा कि हिंदुस्तान का रहनुमा बना छे किसी पूरे परे शरीर का रहनुमा बना छावे और किसी इंसानता फरमाई نوے لکھ نا پورش دچا پڑوتا درم دن سبحان اللہ کر کے بوٹے رب سونا پھر آپ کی حفاظت فرما پھر جناب والی جسمیت ہر دے نال کی مقدس لوگان دی تعلیمات اپنی مخلوق ندایت آ فرما اپنی مخلوق ترمت فرما اپنی مخلوق ہے قربان ہوا رب سونے دے رب سونے دے وہ لوگ نے او لوگ نے جڑے جناب والی بندے را ہویا یار ملا جھڑ دے نے جڑا بندہ جڑا بندہ رب رسول کریب کر کیونکہ رب سونے دے لائے دے لے رب سونے گیتا آتی استعمال دے نے دنیا کے کوئی اور کم ہوتا بول نہ دنیا لیتے نہلتہ آ جناب دنیا دعل نہیں آب سو یہ آپ ہی پیدا فرما آپ ہی لے پھر دی حالت آپ ہی فرما وے اور دی ہدایت کا سبب بنا اور دنیا کا نیلام چلا المختصر نبی پاک سرکار نے یہاں لوگوں کی شانج بیان فرمائی پتا لگیا اے رب سونے دلائے ہوئے لوگ آگے نے رب سونے دے رب سونے دے خاص اور رب سونے, دی رب سونے دی آتواست اتواست اتواست آئے ہوئے لوگان سونا لوگ فرما لوگ کے تربیت بھی تربیت وہ ہزور گوس پاک سرکار بڑی مشہور گل ہے لے جا رہے سن تو ٹگا بول پیادل تین رب نے ٹگیا واسط نہیں بنایا تینوں رب نے ٹگیا لئی نہیں بنایا تیلو رب نے اپنے لئی بنایا لوگوں رب سونا اپنے بنا خدا کی قسم کر کے دے دے محسوس دنیا نبے والی اپنی رحمت جنابے والی راحت راحت اور رافیت تا فرما یہاں دے وجود مسعود سبب رحمت دا سبب مولا گئی ہر مصیبت تو. ہر دشمن تر شر تو یہاں دی حفاظت بھی آ فرماؤں گئی کر کے, تاں کے. اے ہو جہ لوگ جدو بھی آئے لے. بڑیا داقت بڑی پلایا نے یہاں ختم کرنے یہ ہٹاو لو پر سد کے جا مولا سونے نو اے منظور ہی نہیں سی مولا نے یہاں دے دنیا جو سی قربان رب سونے نے فرمائی والے پر کچھ نہ بگاڑ لاہ دال سوئی شامل انفی تا مولا سونا و اپنی تاعت پیدا لا دے قربان جاوا پھر یہاں تم لے اتے اتے پھر وے जिथे रहमत फरमा उ बंद हूं हालांकि हकीकत के अंदर वेख्या जाए हजूर दादा गंज बख्श अली हजवेरी रहमतान آب پیدا کھے ہوئے تھوڑا سردار بولتے نہیں لوکھنا لاخلا قربان بن حضور گور گنج بخشاپ سکار کی جی ولادت باسا مورسین کا مور اختلاف, اختلاف, اختلاف, اختلاف, اختلاف, اختلاف, اختلاف آپ دی ولادت وچوی اختلاف ہے آپ دے وسال وچوی اختلاف ہے بادا نے جناب والی سالی مقرر نہیں کیتا مقرر نہیں دسے آؤ بادا نے جناب والی یعنی انج لکھیا فلانے سال تو فلانے سال تا لیکن مورخین دا جڑا مشہور کولے آپ سرکار دی ولادت با ساتت چار سو ہجری چوئی ہے ہجرت چار سو سال بعد آپ دی ولادت سعادت قربان جام غزنی شہر مشرقی افغانستان دے محلہ جلاب دے اندر جلابر جلاب بھی پڑیا چلاب بھی پڑیا جا قربان جاوا ایک کدنی شہر کزنی شہر دا ایک محلہ ویلا عرصے بعد آپ سرکار کچھ سے بعد آپ سرکار دا خاندان محلہ جلعب یا جلاب تو منتقل ہو گئے آ گیا پہلے پہلے جلاب سے پھر ہجویر والے سن تا سرکار آپ سرکار کی کنڈی اتبل ہسم لقب داتا گنج بخشے آپ ہے نجیبر نجیبر سن یعنی حسنی حسینی سن آپ دے والد گرامی جناب والی شجرا شریف والد ولو حسنی سن آپ دا شجرا انج لکھے لکھ دے لے مورخین ہسنام لکب دا گنج بخش حضرت سیدنا علی بن عثمان بن سید علی بن ابو الحسن, الحسن, الحسن علی بن حسین اسمر بن سید زید شہید بن حضرت امام حسن اللہ بن علی سلام اللہ بجا آپ سرکار دا والے دے گرامی دی طرفوں سجرا امام, امام مولا ہسنالی سرکار, سرکار جناب والی جدو پیدا ہوئے آپ زمانے دے اندر بڑے بڑے اولا سن بڑے بڑے فکی بڑے بڑے مجھ کا ہے دین رہے سن قربان جم آپ سرکار نے جنابے والی کم سنی دے دور دے در, در سنی سفرایا عجیب گل ہے جس ولی پڑھ پڑ کوئی ایسا ولی نہیں جڑا دین اسلام تے خبر ہو چھوٹی بے بے بے بے بے بے بے بے بے جی عمر شریف قربان جا اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی اپنے خاندان دے اندر مشہور شریف دادی سن यानी शराफत अपने खानदान मशहूर ए गंज बख्श वर्गे पुतों इवें नहीं जमते सियाण سیا فل چنگی تنگی ہے جدو بیج بھی چے زمین بھی آلا ہوئے، باپ بھی لا ہوا ہوا گنج بخشلی دے ورگی جمدان جاوا آپ دی دال بن چار سوئی جی چوئی چھوٹی جی عمر شریف آپ نے اس وقت دے کئی عالم فادل اہل دانش آپ دے علاقے کے دے غزنی غزنی شریف درد سن آپ سرکار گزنی فلا دے اندر غزنی دی فلا دے اندر ہر طرف گل فکر, فکر, فکر مارفت, مارفت کا چرچا سی آپ سرکار جد پنجو سال داخل ہوئے چار سال مکے عمر شریف کا پنجو سال شروع ہوجو آ دلی کہ رب کہ رب سونا لوگوں چار سال اسے اپنے آپ سامنا نہیں جار سال مکے نے پنجے سال ہوئے آپ سرکار نے جناب والی حصول علم تین واسطے قدم اٹھائے بدولت اپنی مخلوق آپ مخلوق کا ہاتھی تیرما بنا خدا دیا بندیا ہاتھی وہ نہیں بن سکتا جڑا آ रवी का शिकार हो ही गाफिल हो ही राह का पता ना हो रहा जाना हो हिदायत चलन वाला हो दूसरे भी हिदायत देश वगरना जोड़ा आप गाफिले علم باجی او جڑا فقر کماوے کماوے علم باجی او جڑا فقر کماوے پھر او دیوانو سی برے آر کرے عبادت عبادت ای اللہ بات رول گانا کل سر پردیش چل جا ہے بت خانہ پو میں قربان تنا تہو میں ت ج جنا یار یا گانا سال کی عمر مبارک ہوئی ہے پڑھنا شروع ہو گئے اجے پنجو سال قربان جاو آپ نے جناب والی آہستہ آہستہ حروف سناسی حروف سناسی آپ نے فرمائی بعد بادن پاک کی تعلیم شروع فرمائی تھوڑے جیسے اندر آپ سرکار پرانے پاک د گئے کیونکہ اللہ کے فکیر ہمیشہ قرآن ہاتھ قرآن, قرآن کر لیے جناب وقت دے، وقت دے مشہور عالم اور فاضل لوگوں دے کول دے وقت وقت دے جناب, دے جناب دے والی مشہور دے کول عربی فارسی لدب منسک فلسفا والی کئی علوم دے اندر کلی بھی سال کی عمر قربان قربان جاو اور استاد اس سن آپ پڑھان والے آپ سرکار نے جنہوں دے کول علم حاصل کروائی شاگرد شاگرد کمال استاد سے کمال کمال شاگرد کمال استاد شاگرد جو ہے نا قربان جمع سرکار امام بخت امام العباس احمد بن محمد اشخانی، اشخانی رحمت اللہ <Türkiye> حافظ اس آج آج وقت اجکل ہافدن آخیا جا رہا کہ جا نے پاک میں ہاف اس وقت حافظ آخیا جا رہا سی جا حدیث حافظ ہوتا حافظ لکھ حدیس یاد ہے کسی لاکھ یاد ہے جنابار جہے ہاف بن ہے قربان دے دوسرے استاد دوسرے استاد حضرت ابو بن عبداللہ علی بن ابد اللہ جرجانی رحمت اللہ تیسرے استاد آپ دے حضرت ابد العباس احمد بن محمد آپ چوتھے استاد حضرت ابو ابد اللہ محمد بن علی داستانی گستانی پنجمے استاد حضرت ابو سعید فضل اللہ بن محمد حضرت ابو احمد مظفر بن احمد اور حضرت ابل کاسم ابدل کریم ہوا گلو پڑے سال ہوئی موتی دی ہو دی انجا تیار ہوگا نگاہ کمالی آ پھر جا تھو آیا کامل لوگ توجہ لیں جی فرمائی وہ لوگ صوفیاء لوگ پتل سونا چ بنا دے ٹھا جے سونا چڑ جا توجہ ہے قربان جام آپ سرکار نے علمی جل، جلد، جلد والی مشہور ہو گئے بے، بے، علم بے دے دے دے اندر وقت سی محمود فزن لوکا لکھنا سبحان اللہ چار سو ہجری چ چار سو دے ہری سلطان محمود حسن بھی سال تھی یعنی آپ سرکار دا آخری مناظرہ سی اس بعد محمود حسن بھی فوتو بھی سال دی عمر بعد محمود حزن دا دور سرکار دا ایک ہندی فلسفی منابرا ہوا تینوں پتا ہے فلسفی اج دے قابو نہیں آتے اس وقت اون ہوں جڑے اکا ڈورو نے وہ نہیں قابو آتے اس وقت دا فلسفی خداخ سال کا بچہ کی کرے گا وہ بڑا خوش ہو کے آ جائے آج مناظرہ جتاں گے پر ان کی پتا سی کی پتا سی اے سال کا بال لاہور قربان جواب سرکار آپ سرکار نے شروع فرمایا شروع فرمایا انہیں پہلا سوال ہو سوال کے ستوجا جاب دیتے جتوجہ جواب دیتے نتیاں چھوڑ گیا انہیں آخیا یہ بال نہیں یہ ضرور کوئی کمال ہے انہیں آخیا اتنے ساڈا کام ہی نہیں توجہ نہیں فرمائی والی قابلیت حاصل کی بار بار منادر رنگ بد ملب لوگوں دا بد ملب لوگوں کا دفاع فرمایا ہندوت کے اور مخلو کے فدال مخلو کے خدال سیتا ہے قربان جانا آپ سرکار دی آپ سرکار نے بیان منادرا اور بیان تو بعد جو تسلیفات لکھیا ایک کتاب پڑھ لو نا آپ ایک کوئی لو لائے لائے, ده, لائے crawl... جیدے, در بہن والے ہوں تو سمجھ آتے ہیں وگرنہ کشف المحجوب دی اردو ہے اٹھ سال پڑھے ہوئے جیڑے اپنے آپ فارغ ال جی اپنے آپ فارغ تاسیل کہ فارغ تاسیل آردو ہے جتے اردو دا ترجمہ اتنا دی اصل کتاب دی کی صورتحال صورت حال ہوگی توجہ لیں گے فرمائی قربان جاو آپ سرکار نے مشہور کتاباں آپ چند مشہور کتابوں منہاج الدین بحر القلوب کتاب فنا و بقا کشف الاسرار کشف الماجوب سرکار اور وقت اس وقت سب تو زیادہ شوہرت کشکل ماجوب شریفات گل سناو کا مقصد فرمائیے کمل بھی تبلیغ فرمائیے کلم بھی تبلیغ فرمائیے کلم بھی تبلیغ فرمائیے ج آپ سرکار لو پورا ہو گیا آروڈ یار ہوں اس علم لوں, اس علم قابو کربو نہیں آ کر کے بزرگ دیں اکثر وہ لمام آ جائے اپنا رنگ وکر کل شہ نافت بولے علم اور فرمایا ہم ہر کم واسطے کوئی نہ کوئی مشقت ہے پر علم ایسی ایسی شہ یہ مصیبت ہی مصیبت مشقت ہی مشبت یہ پڑھنا بھی اور یہ سمجھنا اور چلنا بڑا بندہ آپ چل پائے مخلوق چمڈنا بڑا اور جو آئے آ فرما نے علم لیا ان سامنے کوئی اللہ فکیر فڑیے جی برکت سنالیا بھی جے پچ بھی جے پچ بھی جاوے ہزم بھی ہو جاوے قربان جا پور مرشد کامل دی تلاشی چن ٹرد دے, دے, دے, دے, دے, دے, دے, دے بڑے علاقے بڑے علاقے چھانے آخرکار آپ سرکار والی حضرت حضرت سیدنا ابو الفضل محمد بن حسن خطلی آپ دے آ گ <سؤال> آپ دے بول جدو جناب والی نظر فرمائی قربان جاوا آپ نے بڑی محبت نال بڑی محبت نال آپ فرمایا قربان جاوا شہر سیدنا نام الدل محمد بن ہسن خسلی آپ سرکار آپ سرکار مرید نے مرید نے شیخ ابول الحسن علی حسری دے شیخ ابول الحسن علی حسری مرید نے شیخ سیدنا لبو بکر شبلی دے بکر شبلی شلید نے ادرت سیونا بگداد بگدادی وہ پچھلے جمے نے گل سنائی سی آپ نے یہ جند بگدی کے مامو جان نے اور حضرت سری شکتی آپ مرید نے ماروف دے اور سید ماروف کرکی مرید نے سید تائی اور سائید نا دا مرید نے سبیب آجمی اور سد حبیب آجمی مرید نے سیدنا خواجہ ہسن بسری اور خواجہ مرید نے سیدنا دے دروازہ مولا لی نسب ویت ووڑ اپنے جی فرمائی قربان جاؤ آپ آپ سرکار دے سیدنا اپل آپ سرکار ابو فضل محمد بن حسن خطلی دے مرید ہو گئے سلسلہ جندیا کوئی ہو حضرت جنید بغدادی کو چلے آئے اور حضرت جنید بغدادی دا سلسلہ بھی کوئی اپنا نہیں سی آپ بھی ہنفی سن انفی مل سن انفی الب سن ادرت سرکار سلسلہ جو دا گنج بخش بھی ہم فی اور اپنے اپنے امام دمام د آتے نے ڈریکٹیس سے جاؤ یا قرآن آخر مات ماری پی ہے اچھا کہتے ہیں جی تقلید نہیں ہم تقلید کیا ہے بھائی کا معنی کیا ہے کہ ہر ایسے بزرگ کے پیچھے چلنا یا اس کی بات ماننی جس کے بارے میں انسان حسن رکھتا ہے جس ویلے عزیش کی واری آئے وہ میں آخیا تسا کہڑے ابھی خدا دیکھو سو جڑیا حدیث حدیث پہنچیاں نے راویا نسا کہ سکا ہے کہڑا پکا ہے کہڑا کچا ہے وہ بھی پڑی بیٹھے دی ہے جنہوں کی تقلید کر کے دا گنج بخش بنیا ہے جنہ کی فکا چل کے نگری لاہور اسمام اس امام, دی دا اور امام آدم سرکار ایحبت رکھتے سانو زور داتا سرکار اپنی کتاب الماجوب شریف دے اندر آپ سرکار نا اپنا خواب نقل فرما نے تو جو آئے آپ سرکار فرما نے ادور دنج بخش آپ فرما نے سفر کردیا کردیا ملکے شام کے اندر ہی مزے رسول حضرت فی دی قبر د گیا وہ آپ دی قبر مبارک د گیا وہ گ لگ گئی میں سرکار دوسلم کبیلا بلی صاحبہ کبیلا بلی صاحبہ دروازے تھے موجود نے اور ایک عمر رسیدہ شخص ایک شخصے رسیدا چھوٹے بچے وانگ، چھوٹے بال, وانگ، چھوٹے بال, وانگ، چھوٹے بال وانگ، نبی پاک سردار اٹھائی پھر گئے جی چھوٹا بال اٹھائی رہے اس بدرگ نو آپ سرکار اٹھائی پھر آپ سرکار فرما ج میری اس بزرگ محبت کی انتہا نہیں رہی نبی پاک سرکار چکی پھر آپ فرما دے میرے جو محبت غالب ہوئیے میں ارد او سونے او سونے وہ من آہ کون جی جنو ایڈے پیار چکی پھر آ فرما نے آ فرما نے بڑا حیران میں بڑا حیران ہوا خ... میرے حیرانگی دی کیفیت چھا گئی ہے صدقے کے مینو بار بار یہ خیال آئے یار بر مزیدہ بندے کون نے جنہوں رب دا حبیب چکی سرکار آب آب آب ابو آپ ہانی تیرا اپنے رکھتے سن قربان جاو تا کر گے تو کر کے آپ سرکار کسرت کسرت دی مدار شریف سن سرکار آپ سرکار کاش فرما اوے آپ سرکار نے زہ اور تقوی زہ اور تقوی عادت عبادت عبادت ہلا اور لگت پہن لئی بڑی بڑی دیر بیٹھے رہنا آپ سرکار لا، امام امام محبت امام بھی لب گیا لب گیا مرشد بھی لب گیا استاد بھی کامل مرشد بھی کامل قربان جاو آپ مرشد باغ دی بے تو بعد آپ سرکار نے کچھ وقت تھا آپ سرکار نے اپنی عبادت واسطے عبادت واسطے مختص فرما دیتا وقت آیا حضرت آپ سرکار حضرت ابو الحسن حسن آپ آپ مرشد آپ مرشد اے علی اے علی حجویری ابو الفضل محمد بن محمد بن حسل خطلی آپ سرکار آپ سرکار لے فرمائے ایتو ترن دا ٹائم آ گیا کیونکہ آپ اپنی ولایت دی نگاہ ویخ رہے سن ولایت دی نگاہ ویخ رہے سن کہ قربان جاؤ لاہور حضرت شاہ حسین بیٹھے کام کر رہے حسین پہ آئے آپ نے بے بے دن آئے دنیا چڑھ دیتی ہے آپ نے مرشد باغ نے اتوں ہی اپنی نگاہ ویخ لیا فرمایا میری چل چڑ پہ شاہورباد رد کرتے جدوں جد میرے تو وقت دکتوں بیٹھے میرے جان دی کوئی لوڑ ہے آپ فرما نے تور پور میرے واسطے فائدہ حکم ہے تو ٹر پہ توجہ آئے راستہ بڑا کھٹن سی او تو لاہور تک دا راستہ بڑا دشوار سی آپ علی مرشد کریم دے حکم نال رخصت اتو رخست رخصت ہو کے قربان جاما حضرت احمد حمادی کرخی اور حضرت ابو شاہدری جانا حضور دتا سرکار فرما نے بڑی مشکل بڑیا مصیبت مشقت چھیل کے اتھا لاہور اپنے لاہور اپنے چودہ سو اکتی ہری یعنی آپ دی عمر شریف اس ویلے ویل سال ہو گئی کال تی سال ہو گئی سی تی سال دی عمر پا کے آ فرما میں لاہور آیا فرمایا جیویں ااہور وڑے آ جنازہ جا رہا ہے کی وے خیر جنازا فرما میں لوگوں کو پوچھا اے جنازہ کہا جا رہا وے لوگوں نے جواب دتا کہ وقت تک کتب شاہ حسین سنجانی شاہ حسین سنجانی آپ میں حکم کی مرشد کے حکم دی حکمت سمجھ آئیے آپ نے حکم ترمایا لاہور چ ہندو بھی بڑے رکھ بھی بڑے علاقہ خالی ہو گیا کتب سیٹر گیا ہاتھی مات ساتے سبوت کی آہا, آہا. آہا, آہا. توجہ آہا, آہا. پتا لگتا مرشد ہو جی حکم دے مرید پورا کرے فاوے پلاح سمجھ نہ آئے مریدے پداہر سمجھ نہ پر حکم مرشد کے حکم نانڈ نہ آپ سرکار لاہور شہر کے اندر آ کے مکھیم ہوئے کتنے آ کے آباد ہوئے گیٹ دا آ تھے ڈی لایا آپ سرکار پی مرے کوئی لوگ و جمال کمال قریب ہوئے قربان جا اللہ دلی نشان اللہ کا بلی تسرو فرما دلان دل آپ کھچی کھچی کے آپ <�fry> نے وہ جناب چار سو اکتی لایا پھر اتے ہی رہے ہی جناب علی اپنا تعلیم اسلام تعلیم اسلام دا چراغ بالیا لوگ فید یاب ہوئے قربان جاوا پھر آپ سرکار نے اپنا دفن ہونا پسند فرمایا کیوں اللہ دے دفن ہو جیت پسند فرماؤ اتے دفن ہونا پسند فرمایا اور قربان جاوا مولا سونے نے آپ دے مزار نج انج برکات دا ممبا بنایا ہے برا کا دمبا بنایا قربان پھر اجمیر تو تورکے. اجمیر تر تو گئے اللہ, اللہ فقیر آیا دتا تو فید لتا لگلا وہ جڑے اجمیر تک فید لے گئے توجو یہ فرمائی اور ایسا فائد لے گئے جا دنیا پتا لگتا ہے آجوی آجوی آجوی آجوی کوئی آجوی آجوی آجوی آجوی آجوی اگر داتا داتا داتا دی قبر شریف سے لین کی نیت نال ہے تو ضرور او خالی نہیں بولتا قربان جاوا آپ سخاوت دے اندر بڑے مشہور سن سخاوت بڑے مشہور ہیں کسے سائل نہیں سن موڑتے دے دے دے دے دے آپ دا آخیا جائے اجے لوگ نہیں کہ جڑے کبروں چی ٹر گئے مگر پھر بھی مولا سونا انہوں کی وجہ اپنی مخلوق ترحمت کرماتا دعا کر مولا دعا سونا ان لوگوں دی کامل محبت نسل فرما بے واخر بے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 وذروا البيع ذلك خير لكم مما كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم ما نفعنا واياكم باللايات والذكر الحكيم انه تعالى مالك الكريم الجواد البر والرؤوف الرحيم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 ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ونسؤله اللهم نصلي على محمد وعلى آل محمد النبي الأمي قل الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله إلا الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفشاء والمهكر والبغي عيدكم لله نقول لكم تذكروا ولاذكروا الله تعالى علا وعلا عز وجل وتب ومهم واعظم واكبر والله يعلم ما میں اگوں جی چان آ جانا جوڑ ہاتھ اس طرح میں اپنے چانن کے نام دیکھا دے